دل کی تاریخی میں نورے دین سے ہو روشنی کام کامیاب کام راہ ہو ہر بشر کی زندگی وقے حق کا نور بھر کے اپنے کلبوں ذہن میں آدمی پائے پوسے دنیا بھی اقروی مسجد اس ہاتھ میں سنیے دل سے قرآن و حدیث السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وسلات والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلیم ولا علی و محمد قال قال امن کلکم کلل میلبلیم لا وسلم دونوں کاسل مل کول زوری ولام بِهِ فلئی سلی ہاج فلیح صلی اللہ حاجت الفی عید مہو و شرابا متفق کن علیہ مختر بزرگوں اور بہت ہی عزیز اور پیارے بھائی اور بیٹوں جو روزہ ہم رکھتے ہیں یا جو بھی مسلمان روزہ رکھتا ہے تو روزے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک روزہ وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے لیے بہت بڑا اجر بہت بڑی سعادت اور انسان کی خوش بختی اور نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے وہ روزہ ایسا ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی صبح شہری سے لے کر مغرب کی اذان تک اس روزے کی حفاظت کرتا ہے تو وہ روزہ قیامت کے دن انسان کو سفارش کر کے ہاتھ سے پکڑ کر انسان کو اللہ کی جنت میں داخل کر دے گا یہ روزہ بھی ہے ایک وہ روزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حض جلال فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابن آدم جو نیک عمل کرتا ہے اللہ حضل جلال کم از کم ایک عمل کو دس نیکیوں سے لے کر سات سو تک بڑھا دیتا ہے اور کسی کے اخلاص اور دلی محبت کو دیکھ کر اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے السوم سوائے روزے کے روزہ ایک ایسا عمل ہے باقی نماز ہے صدقہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے قرآن کی تلاوت ہے کتنے بھی اعمال ہیں کسی کے لیے اللہ حض جلال نے استثناء نہیں رکھا الوم سوائے روزے کے فائنہ ہو لی یہ روزہ تو خالص میرے لیے ہی عمل ہے وہ ان عجیب روزے کا حساب اس کا اجر اس کا انعام فرشتے تو لکھ ہی نہیں سکتے اور میں ہی اپنے اس بندے کو اس بندے کو جنت کی شکل میں اس روزے کا عطا فرماؤں گا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لسائی میں فرحت فرحت ان عمدہ فطری وہ فرحت ان عمدہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں ایک جب وہ روزہ افطار کرنے لگتا ہے کیسے آپ ذرا یہ خوبصورت منظر اپنے سامنے رکھیں کہ ہر کھانے پینے والی چیز اس کے سامنے ہوتی ہے پیاس اور بھوک بھی ہوتی ہے اور سامنے کھجور پانی ہر چیز موجود ہوتی ہے ہاتھ بڑھانے کی طاقت بھی ہوتی ہے لیکن کس چیز نے اس کو روکا ہوا ہے کہ پیاس کے باوجود وہ پانی پی کیوں نہیں رہا وہ کھجور کھا کیوں نہیں رہا انتظار کر رہا ہے اس کی ٹک ٹکی گھڑی پر لگی ہوئی ہے کہتا ہے ابھی دس منٹ رہ گئے پھر کہتا ہے دو منٹ رہ گئے پھر کہتا ہے آدھا منٹ رہ گیا او بھائی آدھا منٹ گھنٹہ چار منٹ آگے پیچھے کرنے میں کیا ہوتا ہے منٹ آگے پیشے کرنے میں کیا ہوتا ہے مجھے بتائیے لیکن یہ انسان کی محبت دیکھیے اس کی بندگی کا رنگ دیکھیے کہ روزہ کیسا ہے اور پھر اگر ٹائم ہو بھی جائے تو پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں ابھی ٹھہر جاؤ پتہ نہیں ہماری گڑی غلط ہو شاید کاری صاحب ابھی کھجور کھا رہے ہیں یا پانی کا گھونٹ پی کر ہی انہوں نے اللہ اکبر کہنی اللہ اکبر اللہ اکبر کی جب تک صدا بلند نہیں ہوتی ہمارا ہاتھ پانی اور کھجور کی طرف بڑھتا ہی نہیں ہے یہ ہمیں ایک تربیت سکھائی جا رہی ہے اس وجہ سے اللہ حضل جلال نے فرمایا ہے روزے دار کو دو خوشیاں جب وہ پھر افطار کرتا ہے نا تو بسم اللہ کہہ کر پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تیری توفیق سے بڑے بڑے صحت مند روزے نہیں رکھتے ان کے پاس آپ سے دولت زیادہ ان کی صحت اچھی اور گھروں میں گاڑی میں دفتر میں اے سی لگے ہوئے لیکن وہ روزے کیوں نہیں رکھتے مسجد میں کیوں نہیں آتے اللہ حض نے ان کو اپنے گھر میں آنا پسند نہیں کیا آپ کو اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی کہیں الحمدللہ اللہ تو نے ہمیں پسند کیا تو اپنے گھر آنے دیا آپ کے گھر میں آپ کا دشمن اور مخالف آپ کے گھر نہیں آئے گا آپ اس کو یاس نہیں دیں گے آپ کسی سے ناراض ہوں کوئی آپ سے کہے جی میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں آپ کہتے ہیں جی مہربانی کر کے آپ ہمیں اور پریشان نہ کریں ہمارے گھر نہ آئے آپ کو اللہ نے اپنے گھر میں بلا لیا ہے توفیق دے دی ہے روزہ رکھنے کی توفیق دے دی ہے نہ کی توفیق دے دی ہے اور ایسے ازر اتا ایسا اجر لینے کی توفیق دے دی ہے جو کسی اور عمل کا اجر ملتا ہی نہیں ہے اور پھر روزہ آپ کھولتے ہیں اور ساتھ یہ دعا اور یقین سے الفاظ بولتے ہیں پانی پی کر کھجور کھا کر ذہبت زماؤ پیاس چلی گئی وب تلا رگیں بھی تر ہو گئیں سب تل اجر انشاء اللہ اور جو اللہ نے روزے کا اجر جنت رکھی ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ اللہ نے ہمارے لیے اس کو بھی واجب کر دیا ہے ایک روزہ وہ ہوتا ہے ایک روزہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے اللہ حضور جلال نے جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہی کیا رکھ دیا اریان کیا رکھ دیا ہے اریان جنت کے آٹھوں دروازوں کے الگ الگ نام ایک دروازے کا نام اریان کیا معنی؟ سیراب کرنے والا سیراب کرنے والا جنت روزہ رکھنے والوں کو اس دروازے پہ کھڑے ہو کر فرشتے آوازیں لگا رہے ہوں گے اینسا ایمون اینسا روزے دار کہاں ہیں روزے دار کہاں ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا اپنی چاہت اور شہبت پر کنٹرول کیا اینسا ایمون روزہ دار کہاں ہیں تو جب آپ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تو اس دروازے سے پروٹوکول سے داخلہ ملے گا تو روزہ رکھنے والوں کو ملے گا میرے بھائیو یہ روزہ جس روزے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ روزہ بھی صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے یہ ایک تربیت کا نام ہے یہ ایک ٹریننگ کا نام ہے یہ اپنے دل کے اندر ایک آزم پیدا کرنے کا نام ہے سارا سال تو روزہ نہیں رکھا تھا رمضان شروع ہوتے ہی کھانے اور پینے کے ٹائم بدل گئے کیوں بدلے کیوں بدلے سہری کے وقت کون اٹھتا تھا اور اب جب آپ سہری کھا رہے ہوتے ہیں نا اپنے بیٹوں کو ساتھیوں کو بیوی بی اپنے خامد کو اٹھا رہے ہوتے ہیں اٹھو اٹھو دس منٹ رہ گئے اٹھو اٹھو یہ منظر گھر میں ہوتا ہے اور ادھر عرش پر رب العالمین ہمارا خالق اور مالک یہ منظر دیکھ کر کے میرے ان بندوں کو کس نے مجبور کیا ہے کہ فجر کی اجان سے پہلے ہی اٹھ کر کھانے پینے کا بندوبست کر کے یہ شہری کھائیں اللہ عرش پر ان اپنے بندوں کا سہری کھانے والوں کا ذکر خیر کرتا ہے ان کی تعریف کرتا ہے مقرب فرشتوں کے پاس صرف خود ہی نہیں ان اللہ و ہو یو علی المتسحرین تمام اپنے مقربین بین زمین و آسمان کے فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ یہ میرے بندے سہری کھانے میں مصروف ہیں تم ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے میں مصروف ہو جاؤ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے ایک یہ روزہ ہے نجات کا ذریعہ بنے گا اس روزے میں اگر اس روزے میں کوتا ہی ہو گئی یہ روزہ تو بڑا عظیم ہے نا آپ کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہے ریان میں داخل کر رہا ہے اس دروازے سے داخل ہو جائیں اور پھر آپ جنت کا پانی پیئیں گے جنت کا شہد پیئیں گے جنت کا دودھ پیئیں گے اور جنت کی نہریں من شریبہ لم یشما ابدا کے جو ریان دروازے سے داخل ہو کر ایک دفعہ جنت کا مشروب پی لے اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی اچھا آپ بھائی سوچتے ہوں گے کہ بھائی جنت میں بابر ریان سے داخل ہو کر ایک ہی دفعہ جنت کا مشروب پی لیا تو پیاس نہ لگی تو پھر جو شہد کی نہریں دودھ کی نہریں پانی کی نہریں اور شراب کی نہریں پھر ان کو کرنا کیا ہے؟ کیوں جی؟ یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ نہیں ہاں اس کا پتہ جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جنت کی یہ نہر وہاں پیاس پیاس نہیں لگے گی ہاں وہاں آپ کے دل میں چاہت پیدا ہوگی کہ شہد پینے کا مزہ لینے کو دل چاہتا ہے پیاس نہیں مزہ لینے کو دل چاہتا ہے شہد کا جنت کی شہد کا مزہ لینے کو دل چاہتا ہے جنت کے دودھ کا مزہ لینے کو دل چاہتا ہے جنت کی شراب کا اور مزہ لینے کو دل چاہتا ہے جنت کے صاف اور شفاف پانی کا تو آپ مزہ لینے کے لیے لطف لینے کے لیے آپ جنت میں یہ ساری کی ساری نہریں ہیں آپ کو پیاس لگانے کے لیے نہیں ہیں اور اسی طرح پھل ہوں گے آپ بھائی یہ کہیں جی جنت کا جنت میں تو بھوک, بھوک نہیں لگے گی یاد رکھیے اللہ تجوافیہ ولا تارا سید آدم علیہ اسلام سے بھی کہا تھا کہ جاؤ جنت میں بھوک نہیں لگے گی اچھا جی بھوک نہیں لگنی تو اتنے لمبے لمبے جو انگوروں کے درخت ہیں کھجوروں کے درخت ہیں ایسے پھل ہیں کہ دنیا کے اندر ہم نے کبھی تصور نہیں کیا تو آپ سوچیں جی وہ پھر ہم نے کرنے کیا ہے جب بھوک ہی نہیں لگنی بھوک اور جنت یہ دو چیزیں کٹن نہیں ہو سکتے تو میرے بھائیوں حقیقت وہی ہے مالا این رات جنت کی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں کسی کان نے سنی نہیں اور کبھی کسی نے اپنے دل و دماغ میں اس کا تصور بھی نہیں کیا بھوک کی وجہ سے نہیں بلکہ ہم ایک اونچے درخت کے اوپر چوٹی کا چمکتا ہوا رنگ آم کا رنگ دیکھیں گے جو بڑا دل کو بھا رہا ہے اور چاہت ہوگی کہ اس کا مزہ کیسا ہوگا بھوک نہیں دل میں چاہت ہوگی کہ اس کا مزہ کیسا ہوگا آپ کے دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ یہ چوٹی والا آم اور انگور کا گچھا قریب آ جائے اور قرآن کی یہ آواز دانیہ آپ خواہش تو کر کے دیکھو یہ چوٹی کا پھل آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ مزہ لینے کے لیے لطف لینے کے لیے وہی پھل آپ کے سامنے ہوگا اور آپ اس کو توڑ کر تازہ کھا رہے ہوں گے اور صبح اللہ پڑھ کر اللہ کی ہم دو سنا بیان کر رہے ہوں ایک یہ روزہ ہے اللہ تعالی ہمیں ایسا روزہ نصیب فرمائے ایک دوسری قسم کا روزہ ہے اس کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے خواب کے اندر ان دونوں نے پکڑا اور کہا پہاڑ کے اوپر چڑھو میں نے کہا مجھ سے تو پہاڑ کے اوپر نہیں چڑھا جاتا ان دونوں نے میرے بازو پکڑ کر پہاڑ کے اوپر چڑھا دیا جب پہاڑ کی دوسری طرف میں نے دیکھا آگ بڑک رہی ہے بدبو آ رہی ہے اور رونے کی چیخوں پکار اور آوازیں آ رہی ہیں اور لوگوں کو الٹا کر کے لٹکایا ہوا ہے اور ان کے مو سے ان کی باشوں سے خون بہ رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون نصیب ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ روزے دار ہیں یہ کون ہے یہ روزے دار ہیں جرم کیا ہے کہا یفترون قبل نقبلہ کہ یہ لوگ ابھی مغرب کی اذان کا وقت تھوڑا سا باقی رہتا تھا یہ روزہ رہ کر پہلے ہی افطار کر لیتے تھے اتنی سخت سزا ہے ایسے روزے دار کی جو وقت سے پہلے افطار کر لے اور اسی طرح کچھ کام تو ظاہر ہیں کیا معنی روزہ رکھے اگر کسی نے کھانا کھا لیا ہے جان بوجھ کر تو روزہ ختم ہو گیا کسی نے پانی پی لیا ہے جان بوجھ کر تو روزہ ختم ہو گیا اگر کوئی اپنی بیوی کے پاس چلا گیا ہے جان بوجھ کر تو اس کا روزہ ختم ہو گیا یہ تو ایک ظاہر چیزیں ہیں جو روزے کو برباد کر دیتی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کا روزہ تو رہتا ہے آپ اس کو روزہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن وہ روزہ سفارشی بننے والا نہیں ہے وہ روزہ بابر ریان میں داخل کرنے والا نہیں ہے وہ روزہ اللہ حضل جلال کہاں آپ کو سفارشی بن کر ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے والا نہیں ہے وہ کون سا روزہ ہے آئیے ہم اپنی طرف سے نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھتے ہیں آپ فرماتے ہیں ملم یادا قول زور جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا زبان کو کنٹرول نہیں کرتا زبان سے گالیاں دیتا ہے جہالت کے کام کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹی کس میں اٹھاتا ہے وال آمالا بھی زبان سے بھی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹے کام بھی کرتا ہے جھوٹے کام روزہ رکھا نماز نہیں پڑی مجھے بتائیے کیا اس روزے کا کوئی ثواب ملے گا روزہ رکھا جان بوجھ کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑی دکان میں بیٹھا ہوا ہے جی ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے دکان پہ حساب کتاب لکھ رہا ہے اذان ہو گئی اللہ اکبر مسجد میں نہیں آیا ایسے لوگوں کی دکانوں اور گھروں کو جلانے کا آسن تو رحمت اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ روزہ کیا ہے خاک روزہ ہے کہ روزہ رکھا اور صبح صبح نیند آ گئی کہا تھوڑا سا لیٹ نہ لوں میں پھر میں نے مسجد میں جانا ہے اور تھوڑا سا جب لیٹا ہے تو کیا بنا اس کا نفس شیطان ہے نیند کا غلبہ ہوا اور نماز گئی یہ بھی روزہ ہے لیکن یہ روزہ کیسا ہے کھوکھلا روزہ ہے جب میزان میں رکھا جائے گا اس کا وزن ہی کون نہیں ہوگا جب تراسو میں رکھا جائے گا جھوٹ غیبت بلکہ امام ابن ہسم رحمہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے غیبت کرنے سے روزہ ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے جس طرح کھانے پینے سے ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرے علماء کہتے ہیں ٹوٹتا تو نہیں روزہ تو رہتا ہے لیکن اس روزے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا وہ روزہ سفارش نہیں کرے گا وہ روزہ بابے ریان میں داخل نہیں کرے گا میرے بھائیوں میں ایک چیز پوچھتا ہوں صرف ایک چیز اور اس پر اپنا درس ختم کرتا ہوں اللہ حضر جلال نے ہمیں بھوکا اور پیاسا ایک مہینے کے لیے کیوں رکھا اس کو کیا فائدہ ہے ہاں ایک فائدہ تو شاید دنیا کی زندگی میں بھی ہے روزے کا فائدہ وہ تو آج کل نئی نئی ریسرچ آ رہی ہے نا لوگ کہہ رہے ہیں اخباروں میں لکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر مضامین آ رہے ہیں کہ جو شخص سال میں بیس سے پچیس دن چودہ سے سولہ گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اس کو اللہ کی توفیق سے کینسر نہیں ہوتا اور اس کے اندر سے کینسر کے اثرات وہ ختم ہو جاتے ہیں چلو یہ تو دنیا کا فائدہ ہے یہ دنیا کا فائدہ ہے جسم نیا بن رہا ہوتا ہے چھوڑے اس فائدے کو ٹھیک ہے یہ تو اللہ نے فائدہ دینا ہی دینا ہے لیکن آخرت کا فائدہ کیا ہے لا اللہ کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے اور اس کا نقشہ آپ سہری میں بھی دیکھتے ہیں اور افطاری میں بھی دیکھتے ہیں سہری میں کیا دیکھتے ہیں آپ ہر چیز سامنے پڑی ہوتی ہے اذان ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں جی سہری کا ٹائم ختم ہو گیا اب کوئی حلال چیز آپ کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں فجر کی نماز کے بعد کوئی آپ سے کہے بڑا بہترین شربت ہے حلال ہے پی لو آپ پیئیں گے کیوں نہیں پیئیں گے کیوں نہیں پیئیں گے یہ بات ہے قابل غور بڑا اچھا کھانا ہے جی کھا لو آپ کھائیں گے نہیں افطاری کے وقت جب تک اذان نہیں ہوگی آپ حلال چیز بھی نہیں کھائیں گے حضور حلال ہے نا پانی حلال ہے نا زمزمز کا پانی مبارک ہے نا دودھ برکت والا ہے نا آپ نہیں کہتے ہیں جب تک آزان نہ ہو یہ ہماری تربیت ہے جو اللہ کا بندہ حلال پانی اور حلال چیز اللہ کے حکم سمجھ کر اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا کیا ایسا بندہ ایسا بندہ رشوت لے گا ایسا بندہ رشوت لے گا ایسا بندہ جھوٹی قسم اٹھا کر مال بیچے گا ایسا بندہ سودی کاروبار کر کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ الا جنگ کرے گا روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور سودی کاروبار بھی کر رہا ہے کیا یہ روزہ روزے کی حالت میں روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لانت ہے اب روزہ اور لانت یہ دو چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں روزہ رکھا ہوا ہے اور وعدہ خلافی کر رہا ہے گاہکوں کو داؤ لگا رہا ہے کہتا ہیں جی ٹھیک ہے فلاں دن آ جانا جی آپ کو پیمنٹ ہو جائے گی روزہ رکھا ہے پتا چلا جی وہ پیمنٹ کا دین آیا تو حاجی صاحب تو ماشاء اللہ مدینہ شریف چلے گے یہ تو مکہ میں عمرہ کرنے چلے گے ایسا منافق اور ایسا جھوٹا اور ایسا ود خلاف کہ لوگوں کو پرچیاں ہی دے رہا ہے ان دنوں کی جن دنوں کا اس کو پتا ہے کہ میں نے یہاں ہونا ہی نہیں ایک یہ بھی روزے دار ہے ایک یہ بھی روزے دار ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے روزہ رکھا ہوا ہے اور سود کا کام کر رہا ہے سودی کاروبار کر رہا رشوت لے رہا ہے مجھے بتائیے کہ رشوت لینے دینے اور درمیان میں طے کرنے والے یہ تین آدمی ہوتے ہیں کیوں جی تین آدمی ہوتے ہیں آپ اور میرے جیسے ہم کسی کو کچھ پیسے دینا بھی چاہنا وہ نہیں لیتے انہوں نے بندے رکھے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان سے لے لیا تو پھر شاید ہم کہیں پکڑے ہی نہ جائے اس کو کہتے ہیں عربی میں رائش درمیانہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والا رشوت دینے والا اور رشوت کا سودا طے کروانے والا تینوں کے بارے میں کیا فرمایا ان پر لانت بھی ہے اور یہ جہنم کی آگ میں بھی ہیں اور ماشاءاللہ اللہ روزے دار بھی ہے روزہ کھلوا بھی رہے ہیں لوگوں میں گفٹ تقسیم بھی کر رہے ہیں صدقہ کا خیرات بھی کر رہے ہیں یہ عجیب صدقہ کا خیرات ہے عجیب سخاوت ہے ایک چہرہ اور طرح کا اور دوسرا چہرہ بالکل اور طرح کا اللہ تعالی آپ کا ایک چہرہ پسند کرتے ہیں جو اسلام والا چہرہ ہو ایمان والا چہرہ ہو میرے بھائیو ایسا روزے دار جو روزہ خراب ہوتا ہے بیکار ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بھوک اور پیاس کے علاوہ انسان کو رتی بھر عجب نہیں ملتا وہ پتہ کون سا روزہ ہوتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ اللہ روزے دار بھی ہیں شیر بھی کروا رہے ہیں لیکن اپنے بھائی کی وراثت پر قبضہ کیا ہو پلاٹ پر قبضہ کیا ہو اپنی بہن کی وراثت اس کو دے نہیں رہا کہتا ہے جی اس کی شادی کر دی تھی اس کو جہیز دے دیا تھا کتنے بہانے ایسے بدنسیب جہنم کے اندن وہ باپ جو زندگی میں ساری جائیداد اپنے بیٹوں کو دے دیتے ہیں بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں کیوں جی بیٹوں کو دے دیتے ہیں بیٹیوں کو زندگی میں محروم کر دیتے ہیں اگر وہ نہ بھی دیں تو بیٹے پھر ایسے ماشاء اللہ روزے دار بھی ہم نے دیکھے داڑی والے بھی ہم نے دیکھے نماشی بھی دیکھے لیکن دنیا اور دنیا کا مال ایک ایسا بت اور خدا بن گیا ہے تو حقیقت ہے کہ آسمان والا جو عرشوں والا رب ہے اس کی تو ہمارے نزدیک اہمیت ہی کون پلاٹ قیمتی ہو گیا نا چار کروڑ کا زین میں آتا ہے جی چار کروڑ کا پلاٹ اب یہ بہن کو دے دوں یہ بھائی کو دینا پڑے ٹھیک ہے رکھ لو روزے بھی رکھ لو جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کی عدالت میں جب فیصلہ جائے گا تو اللہ حضل جلال پھر کیا فرمائیں گے کہیں گے یہ ایک ایک مرلے اور زمین کا لالچی تھا اور ظالم تھا روزے بھی رکھتا تھا اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہ ہوا اگر ڈر پیدا ہوتا تو یہ ڈر جاتا کیسے ڈر جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی ایک بالش یہ کتنی ہے ایک بالش ہمارے لوگ تو پتہ نہیں کنال ہیں اور ایکڑ اور مربے کے مربے ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے جس نے ایک بالشت زمین کسی کی غصب کر لی اللہ حضل جلال قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے اور سر پر رکھ دیں گے کہ تجھے زمین سے پیار تھا کیا مرنا نہیں ہے اور اللہ حضل جلال اس کو کوڑا کر کے اٹھائیں گے کوڑا کر کے اٹھائیں گے اور تیسرا جرم اور تیسری سزا لکی اللہ وہ والی غزبان وہ اللہ کو اس حالت میں ملے گا کہ اللہ جب اور قہار غزب ناک ہوگا اس لیے روزے کا مقصد دل میں تقوی پیدا کرنا ہے ایک خجور نہ کھانے والا دوسروں کا مال ہڑپ کر رہا ہے اور اذان کے بعد ایک گلاس پانی نہ پینے والا اپنے بھائی کا خون چوس رہا ہے کیا وجہ ہے مجھے بتائیے یہ روزے دار ہمارے رمضان میں آتا ہے کھجورے مہنگی کیوں کرتے ہیں اس کی مجھے مجھے نہیں سمجھ آتی کافروں کو دیکھ لو ہندوؤں کو دیکھ لو ہمارے بڑے بزرگوں سے پوچھ لو کیا پیپسی رمضان میں سستی ہوتی ہے کہ نہیں کیوں بھائی؟ پیپسی یہودیوں کی کی ہے یہودیوں کی اور وہ رمضان میں کیا کرتے ہیں سستی کر دیتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہے نا پیپسی پیتے ہیں جب ہمارے بڑے ہندوستان میں رہتے تھے تو ہندو لوگ چونکہ تاجر ہوتے تھے ہندو لوگ تاجر ہوتے تھے تجارت آج بھی سندھ میں تجارت ہندوؤں کے پاس ہے وہ لوگ مسلمانوں کے روزوں کی وجہ سے اپنی چیزوں کا ریٹ کم کر دیتے تھے عیسائی لوگ اپنی عید کے موقع پر اپنے روزوں کے موقع پر وہ اپنے لوگوں کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا ریٹ سستا کر دیتے ہیں اور ہمارے ہیں روزے دار ماشاءاللہ اللہ مسلمان یہ کہتے ہیں کھجور تو انہوں نے لینی ہی لینی ہے خجور تو انہوں نے لینی ہی لینی ہے اس کو ڈبل کر دو یہ کام کر رہا ہے اس لیے ہمیں اپنے روزے کی حفاظت کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے روزے کی قسم کے بارے میں کہا کم من صائمن من لئی من سیام ہی اللہ زما ایک روایت میں اللہ جھو کتنے ایسے روزے دار جن کو روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اس لیے ہمیں اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا اللہ کا ڈر پیدا کرنا اور روزے کی حفاظت کرنا روزے کی حفاظت کرنا آج سوچ لیں چلیے آج سوچ لیں اب تک اثر کا وقت ہو گیا تھوڑا وقت باقی رہ گیا اب تک صبح کا کوئی جھوٹ تو نہیں بولا کہیں وادہ خلافی تو نہیں کی کسی گاگ کو کوئی ڈنڈی تو نہیں ماری چلو شاید اس سے پہلے کام ہو گیا ہو اب مگر تک تجربہ کر لیں زبان بولتی ہے نا اس کا کام کیا ہے زبان کا بولنا آہ کا کام کیا ہے دیکھنا کان کا کام کیا ہے سننا شام تک آپ تجربہ کریں آپ کہیں شام تک میں نے کوئی غلط بات نہیں کرنی کوئی گاہ کاج ہے جھوٹ نہیں بولنا اور کسی کو وعدہ دینا ہے تو وہ دینا ہے جس پر پورا اترنا ہے اور قرآن پڑھنا ہے زبان سے میں نے آنکھ کو برے ارادے سے اٹھا کر کسی خاتون کو دیکھنا نہیں ہے برے ارادے سے اور میں نے اس کان سے قرآن کے علاوہ کچھ سننا نہیں ہے میں آپ کے روزے کی حفاظت کے لیے ایک گزارش کروں اگر آپ مان جائیں گزارش کروں کہ آپ روزے کے دنوں میں یہ جو نیٹ ہے نا بیماری ہمارے ہاتھوں میں نیٹ نیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہیں ذرا اس کے اوپر آپ پابندی لگائیں تھوڑی سی سوائے قرآن پڑھنے کے سوائے کوئی حدیث اور مسائل دیکھنے کے باقی چیزوں کو ایک مہینے کے لیے بند کر دیں کہ اللہ کا حکم آ بھائی کھانا پینا بند کر سکتے ہو تو یہ موبائل کے اوپر بھی کنٹرول کر لو اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے کی حفاظت کی توفیقات فرمائے ہمیں ان روزے داروں میں شامل فرمائے جن کو ریان کے دروازے سے آوازیں پڑ رہے ہوں گی ان روزے داروں میں اللہ ہمیں شامل نہ فرمائے کہ جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا اللہ حضر جلال ہم کو معاف فرمائے اللہ ہمیں اس رمضان کی قدر کی توفیقہ تا فرمائے اللہ حضر جلال پوری امت مسلمہ پر رحم فرمائے اللہ اس پاکستان کی حفاظت فرمائے سارے مسلمانوں کی اللہ حضر جلال حفاظت فرمائے اور ہمیں اللہ نے موقع دیا پورا رمضان یہ رحمت کا بخشش کا جہنم سے آزادی کا پورا رمضان اللہ تعالی ہمیں اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے صبح نہ کلّم و بحمد کا اشہد اللہ الہ اللہ فرقہ واتوب علیہ دیا ہے. ایک روزہ وہ ہوتا ہے ایک روزہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے اللہ جلال نے جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہی کیا رکھ دیا اریاان کیا رکھ دیا ہے اریان جنت کے آٹھوں دروازوں کے الگ الگ نام ایک دروازے کا نام الربیان. کیا معنی سیراب کرنے والا سیراب کرنے والا جنت روزہ رکھنے والوں کو اس دروازے پہ کھڑے ہو کر فرشتے آواسیں لگا رہے ہوں گے این سو ایمون این سوائے مون, سو مون. روزہ دار کہاں ہیں روزہ دار کہاں ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور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 ان اللہ منا ایکت یو سلع تمام اپنے مقربین بین و آسمان کے فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ یہ میرے بندے سحری کھانے میں مصروف ہیں تم ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے میں مصروف ہو جاؤ بڑا اللہ کا انعام ہے ایک یہ روزہ ہے نجات کا ذریعہ بنے گا اس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 آپ بھائی یہ کہیں جی جنت کا جنت میں تو بھوک بھوکنے لگے گی یاد رکھیے اللہ تجوافیہ والا تارا آدم علیہ السلام سے بھی کہا تھا کہ جاؤ جنت میں بھوکنے لگے گی اچھا جی بھوکنے لگنے تو اتنے لمبے لمبے جو انگوروں کے درخت ہیں خجوروں کے درخت ہیں ایسے پھل ہیں کہ دنیا کے اندر ہم نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تو آپ سوچیں گی وہ پھر ہم نے کرنے کیا ہے جب بھوک ہی نہیں لگنی بھوک اور جنت یہ دو چیزیں اکٹھے نہیں ہو سکتے تو میرے بھائیوں حقیقت وہی ہے مالا ہے نون رات جنت کی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں کسی کان نے سنے نہیں اور کبھی کسی نے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 اور آپ مزہ لینے کے لیے لطف لینے کے لیے وہی پھل آپ کے سامنے ہوگا اور آپ اس کو توڑ کر تازہ کھا رہے ہوں گے اور سبحان اللہ پڑھ کر اللہ کی ہم دو شنا بیان کر رہے ہوں گے. ایک یہ روزہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا روزہ نصیب فرمائے ایک دوسری قسم کا روزہ ہے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 ہے جی ٹھیک ہے فلاں دن آ جانا جی آپ کو پیمنٹ ہو جائے گی روزہ رکھا ہے پتا چلا جی وہ پیمنٹ کا دن آیا تو حاجی صاحب تو ماشاءاللہ مدینہ شریف چلے گے یہ تو مکہ میں عمرہ کرنے چلے گئے ایسا منافق اور ایسا جھوٹا اور ایسا ود خلاف کہ لوگوں کو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 اور درمیان میں طے کرنے والے یہ تین آدمی ہوتے ہیں کیوں جی تین آدمی ہوتے ہیں آپ اور میرے جیسے ہم کسی کو کچھ پیسے دینا بھی چین وہ نہیں لیتے انہوں نے بندے رکھے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان سے لے لی لیا تو پھر شاید ہم کہیں پکڑے نہ جائے اس کو کہتے ہیں عربی میں رائش <coughs> رائش درمیان نہ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 بھوک اور پیاس کے علاوہ انسان کو رکھی بھر اثر میں ملتا وہ پتا کون سا روزہ ہوتا ہے کہ آپ ماشاء اللہ روزے دار بھی ہیں سر بھی کروا رہے ہیں لیکن اپنے بھائی کی وراثت پر قبضہ کیا ہو پلاک پر قبضہ کیا ہو اپنی بہن کی وراثت اس کو دے ہی نہیں رہا کیا تحتی اس کی شادی کر دی تھی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 اور مربع کے مربع ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے جس نے ایک بالش زمین کسی کی غصب کر لی اللہ حضل جلال قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا توک اس کے گلے اور سر پر رکھ دیں گے کہ تجھے زمین سے پیار تھا کیا مرنا نہیں ہے اور اللہ حضر جلال اس کو کوڑا کر کے اٹھائیں گے کوڑا کر کے اٹھائیں گے اور تیسرا جرم اور تیسری سزا باقی اللہ غذبان وہ اللہ کو اس حالت میں ملے گا کہ اللہ جبار جب اور کہار خزبناک ہوگا اس لیے روزے کا مقصد دل میں تقوی پیدا کرنا ہے ایک کھجور نہ کھانے والا دوسروں کا مال ہڑپ کر رہا ہے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 آج سوچ لیں اب تک اثر کا وقت ہو گیا تھوڑا وقت باقی رہ گیا اب تک صبح کا کوئی جھوٹ تو نہیں بولا کہیں بدا خلافی تو نہیں کی کسی گاہ کو کوئی ڈنڈی تو نہیں ماری چلو شاید اس سے پہلے کام ہو گیا ہو اب مغرب تک تجربہ کر لیں زبان بولتی ہے نا اس کا کام کیا ہے زبان کا بولنا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 اشحد اللہ الحت استفرات اسی محترم نے پوچھا ہے کہ برائلر مرغی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیونکہ سائنس کے مطابق برائلر مرغی خنزیر کے فارمولے سے تیار کی جاتی ہے اور اس کی خوراک بھی صحیح نہیں ہے اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ اصل میں برائلر مرغی میں جو خوراک استعمال ہوتی ہے وہ ساری کی ساری حرام نہیں ہوتی اس میں مکئی بھی ہوتی ہے چاول بھی ہوتے ہیں اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں اور مین چیز اس میں حرام نہیں ہوتی آپ جو آزاد مرغیاں پھرتی ہیں ان کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حلال چیزیں بھی کھا لیتی ہیں اور کبھی کبھی گندگی میں بھی منہ مار لیتی ہیں اس لیے ہم اور بلکہ علماء کا بھی فتوا اس پوری ریسرچ کے باوجود حید علماء سعودی عرب کا فتویٰ اور ہمارے پاکستان کے کبار علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ بریلر مرغی حرام نہیں ہے اور نہ ہم اس کو حرام کہہ سکتے ہیں ہاں یہ ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے نقصانات بھی ہیں اس کے نقصانات بھی ہیں وہ اس سے بچے لیکن حرام ہونے کا فتویٰ یہ ہم نہیں دے سکتے اور نہ ہم اس کو حرام کہہ سکتے ہیں میں دینا چاہتا پر میرے پاس اتنا خرچہ نہیں میں کیا کروں آپ اس کے بارے میں بتائیں بھئی آپ زکات دینا چاہتے ہیں کس چیز کی زکات دینا چاہتے ہیں زیور کی زکات دینا چاہتے ہیں یا پیسے کی زکات دینا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس پلاٹ ہے آپ نے اس کو تجارت کے لیے رکھا ہے اس کی زکات دینا چاہتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں زکوات کیسے دوں تو گزارش ہے کہ زیور کی زکات تو آسان ہے جتنے ماشے بنتا ہے آپ اس زیور میں اگر پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں اتنا تولا بنتا ہے دو تولے بنتے ہیں تین تولے بنتے ہیں ان کو بیچیں یا زکات یا سونے کی شکل میں ہی آپ کسی فقیر اور مسکین اور کسی بچی جس کی شادی ہونے والی ہے آپ اس کو دے دیں اس طریقے سے آپ سونے کی زکات تو ادا کر سکتے ہیں اس کا کوئی بہانہ نہیں ہے اور پیسوں کی زکات تو پیسے آپ کے پاس موجود ہیں اڑائی فیصد کے حساب سے اس کی آپ زکات دیں اور اگر پلاٹ کی زکات ہے جو تجارت کے لیے رکھا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میرے میرے پاس اس کو ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ مجبور ہیں ادھار پیسے بھی نہیں لے سکتے تو پھر جب آپ اس پلاٹ کو فروخت کریں گے تو پھر اڑھائی فیصد کے لحاظ سے اس پلاٹ کی زکات نکال دیں سائل کا کوئی اور مقصد ہے تو وہ مجھے بتا دیں آپ علیہ السلام نے رمضان المبارک مبارک میں تراوی کی نماز کیا نو رکت بھی پڑھائی ہیں اپنی مرضی سے امام صاحب ایک فطر پڑھا سکتے ہیں کوئی نمازی امام صاحب کو کہہ دے کہ ایک فطر پڑھا دیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں گزارش یہ ہے کہ جن تین راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی کی نماز پڑھائی ہے وہ تین راتیں کون سی تھیں آپ کو یاد ہیں جن تین راتوں میں آپ نے نمازی کی جماعت تراوی کی جماعت کرائی ہے وہ تین راتیں کون سی تھیں بزرگوں وہ بتائیں معلوم کیوں نہیں رمضان کی تھیں تھی؟ یہ تو مجھے پتا ہے رمضان کی تھیں کون سی تھیں سب پہلے آ پھر سویا ہوئے کیوں تھے یہ اسی لیے پتا چلتا ہے کہ جو درس میں سوتا ہے نا اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا اچھا آج پھر یاد کر لیں کوئی عورت نہیں سویا ہوا آج پھر یاد کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی جو تین راتوں کی جماعت کروائی تھی تراوی کی وہ تھی تیئیسویں رات اور دوسری پچیسویں رات اور تیسرا تیسری رات ستاسویں رات اب یاد رہے گا آمد. پہلے تین دن نہیں تھے بلکہ تیئیسو رات پچیسویں رات اور ستائیسویں رات ان تین راتوں میں آپ نے تراگی پڑھائی اور کتنی رکعت پڑھائی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں ان دنوں میں بھی آپ نے گیارہ رقط تراوی پڑھائی ہماری امی جان سیدہ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ سے زیادہ پڑھاتے نہیں تھے تو ان دنوں میں بھی آپ نے گیارہ رقت ہی پڑھائی ہیں ہاں اگر یہ سوال ہے کیا نو اکٹھی آپ نے کبھی پڑھائیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہاں پڑھی ضرور ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو رکت ایک سلام سے پڑھیں جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نو رکتیں ایک سلام سے پڑھیں اور پھر بعد میں دو رکھتے اور پڑھیں تو یہ گیارہ ہو گئیں تو اکیلا پڑھنا تو آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے اکٹھی نو رفتیں پڑھی تھی اور بعد میں پھر دو پڑھ کر ان کو گیارہ بنایا تھا لیکن صحابہ کو اکٹھی نو پڑھانے کا ذکر میرے علم کے مطابق کسی اور حدیث میں نہیں ہے اچھا جی اپنی مرضی سے امام صاحب ایک بھیر پڑھا سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں ایک وطر بھی پڑھا سکتے ہیں آپ یہ نہیں پوچھتے کیا اپنے مرضی سے امام صاحب پانچ وطر بھی پڑھا سکتے ہیں کہ کی نہیں جی یہ پانچ کا نام کیوں نہیں لیتے ہاں امام اپنی مرضی سے ایک وطر بھی پڑھا سکتا ہے تین وطر بھی پڑھا سکتا ہے اور ایک ہی سلام سے پانچ وطر بھی پڑھا سکتا ہے کوئی نمازی امام صاحب کو کہہ دے کہ ایک وطر پڑھا دیں تو کوئی حرج نہیں اگر نمازی کہتے ہیں جی ہم ٹھگ گئے ہیں ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے تو اگر آپ آج ایک فطر پڑھا دیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور وہ کہنے سے پڑھا دیں تو اس میں کوئی گناہ یا قصور نہیں ہوتا لیکن آپ امام پر حکم نہ چلائیں امام پر امام کو محکوم نہ سمجھیں بطور مشورہ تو کہہ سکتے ہیں بطور آرڈر نہیں کہہ سکتے آرڈر اور مشورے میں پیار اور شفقت سے مشورہ دینا آرڈر دینا ان دونوں میں بہت فرق ہے اگر روزہ دار وضو کرے اور کلی کرتے وقت پانی کا قطرہ یا پانی کی نمی حلق میں محسوس ہو تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں بالکل نہیں ٹوٹے گا مسواک جب آپ کرتے ہیں تو مسوات کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ حلق میں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں جب آپ کلی کرتے ہیں تو حلق میں محسوس ہوتا ہے کہ میٹھے پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں یا کھارے پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں مسواک کا حکم آپ نے روزے دار کو بھی دیا ہے کہ وہ بھی مسواک کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب کہتے ہیں میں شمار نہیں کر سکتا کہ آپ روزے کی حالت میں کتنی دفعہ آپ مسواک کیا کرتے تھے تو آپ کلی کر سکتے ہیں ویسے بھی جب آپ محسوس کریں نا کہ میرا منہ خشک ہو رہا ہے نماز نہ بھی پڑھنے ہو نماز نہ بھی پڑھنے ہو آپ جب محسوس کریں کہ حلق منہ خشک ہو رہا ہے زبان جڑ رہی ہے تو آپ کلی ویسے بھی کر سکتے ہیں نہا سکتے ہیں سر پہ پانی ڈال سکتے ہیں کپڑا گھیلا کر کے جسم پہ لپیٹ سکتے ہیں تو کلی کرنے سے میرے بھائیوں وضو اپنے روزے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا لوگ پیپسی وغیرہ پینا صحیح ہے کیونکہ وہ چیز جس کی زیادہ مقدار نشہ ہو اس کا پینا حرام ہے کیونکہ یہ بوتلیں پینے سے وقتی طور پر دماغ پر اثر ہوتا ہے بھائی ابھی تک تو ہماری تحقیق کے مطابق ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ پیپسی میں نشا ہوتا ہے یہ آپ لوگ تحقیق کریں یہ ہمارا کام نہیں ہمیں آج تک کسی ڈاکٹر نے کسی ماہر نے آج تک نہیں بتایا کہ پیپسی کے اندر نشا ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے ہاں نشہ آور چیز کوئی بھی ہو وہ حرام ہے روزہ ہو یا غیر روزہ ہو لیکن ابھی تک ہمارے پاس ایسی کوئی واضح تحقیق نہیں ہے کہ پیپسی کے اندر نشہ ہوتا ہے یہ ضرور ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیپسی کا پچیس فیصد منافع اسرائیل کو جاتا ہے اور وہ ہمارے مسلمانوں کو ذمہ کر رہا ہے اس لیے ہمیں ایسی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے شیخ صاحب میرے لیے اخصوصی دعا کیجیے میں آٹھ سال سے بیمار ہوں مجھے پیشاب والی نالی لگی ہے بھائیوں وہ حضرت علیہ اسلام کی دعا پڑھیں سولہ سال بیمار رہے سولہ سال بیمار رہے اور سب کچھ تباہ ہو گیا اور انہوں نے پھر کیا, کیا؟ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جو ہمارا داتا ہے مشکل کشاہ ہے